بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم فوصيكم ما يظلم عليه ما عنتم حريص عليكم بال مؤمنين رحيم على محمد آلہ وصحبہ اما بعد فقط قال خصوص و تعالی كما في النور اعوذ باللہ من بسم اللہ الرحمن الرحيم. الله الرسول فان تولوا فانما عليه ما, ما هموا الله واطيعوا الرسول فان توليتم فانما صدق الله العظيم رب صدری امری وحلو من الباطل آمین یا رب اللہ سب جانتے ہیں کہ ہمارے دین اسلام کی اور شریعت استابی کی دو بنیادیں ایک ہے کتاب اللہ قرآن حکیم اور ایک ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ ہمارے کلم طیبہ کے دو حصے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ شہادت جو ہمارے اسلام کی جڑ اور بنیاد ہے اس کے بھی یہی دو حصے ہیں ارشد اللہ وحد ہُ اللہ شریق اللہ وشد محمد اب کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں تھوڑا سا فرق ہے کتاب اللہ وحی جلی کی بنیاد پر ہے اور یہ وہی بالمانا نہیں ہے وہی بال لفظ ہے انگریزی میں اسے وربل ریولیشن کہتے ہیں عیسائیوں کے ہاں وہی کے بارے میں یہ تصور ہے کہ وہی وربل نہیں ہوتی بلکہ ایک مفہوم جو ہے وہ منتقل کر دیا جاتا ہے اس مفہوم کو پھر وہ رسول اپنی زبان میں ادا کرتا ہے تو گویا کہ الفاظ اللہ کے نہیں ہمارا یہ تصور نہیں ہے وہی جلی وہ وربل ریولیوشن ہے لفظ بلفظ اللہ ہی کا کلام ہے اور نمبر دو یہ کہ وہ بالکل محفوظ ہے اس کے کسی ایک حرف میں بھی کسی ایک شوشے میں بھی کوئی تعریف نہیں ہوئی اس کے مقابلے میں سنت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ وحی خفی پر مبنی ہے وہ بھی وہی اس کا بھی اشارہ اللہ کی طرف سے ہے لیکن وہ وہی بال لفظ نہیں ہے وہی بالمانہ ہے یہ مفہوم ایک ہے جو اللہ کی طرف سے آیا لیکن الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نمبر یہ کہ دو یہ کہ اس کی حفاظت قرآن کی طرح کی حفاظت نہیں ہے اس بانی میں تو حفاظت ہے کہ تاریخ انسانی میں صرف ایک مثال ہے کہ کسی کے اقوال اور اعمال کی صداقت اور صحت کو پرکھنے کے لیے لاکھوں انسانوں کی سیرتوں کے کا جائزہ لیا گیا اسباء الرجال جو علم مسلمانوں کا ہے پوری انسانی تاریخ میں اس کی کوئی مثال ہے ہی. تو اس اعتبار سے حفاظت کی گئی ہے حفاظت ہوئی ہے انڈائریکٹ ہے اس معنی البتہ نہیں ہے کہ لفظ بلفظ ہر شہ جو ہے وہ محفوظ ہو بلکہ یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مجمے میں کچھ لوگوں نے باتیں سنی پھر انہوں نے جو روایت کی تو ان میں تھوڑا تھوڑا فرق ہو گیا یہ آج بھی آپ دیکھیں گے میری کوئی بات اگر آپ جا کر لوگوں کو بتائیں گے تو ہر شخص کے بتانے میں کچھ فرق ہو جائے گا چنانچہ جس کو کہا گیا ہے ام السنہ حدیث جبرائیل وہ اربائن میں نمبر دو پر آئے گی وہ اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے کہ وہ بہت اہم حدیث ہے بہت مشہور حدیث ہے وہ تواتر حدیث ہے لیکن مختلف راویوں نے جب اسے بیان کیا ہے تو لفظی طور پر اس میں اختلاف ہے دوسری بات یہ ہے کہ سنت اور حدیث یہ دو الفاظ علیحدہ ہے سنت حضور کا تعامل حضور کا طرز عمل یہ سنت ہے اور حدیث اس کا ایک ریکارڈ ہے ریٹن ریکارڈ سنت کو معلوم کرنے کے دو ذرائع ہیں ایک حدیث جس پر ہم گفتگو بھی کریں گے مزید ایک امت کا تواتر عمل حضور کو عمل کرتے ہوئے دیکھا صحابہ نے تو آپ کی پیروی کی آپ کی نقل کی صحابہ کو عمل کرتے ہوئے دیکھا تابعین نے آپ کی ان کی پیروی کی اور ان کی جو ہے ان کے نقش قدم پر چلے تو اس طرح ہوتا ہوتا نسل بعد نسل تواتر کے ساتھ بہت سی چیزیں ہیں جو امت پہ منتقل ہوتی چلی آئی تو یہ تواتر عمل جو ہے امت کا یہ سنت کا علم حاصل کرنے میں دوسرا اہم اس کی سورس ہے عام طور پر لوگ سنت اور حدیث کو مترادف سمجھ لیتے ہیں یہ دو الفاظ مختلف ہیں ان کا مفہوم جدا ہے اب حدیث اور سنت یہ دونوں الفاظ جو ہیں اللہ کے لیے بھی آئے ہیں رسول کے لیے بھی آئے ہیں مثلا سنت اللہ خلت من قبل ولند ال سنت اللہ تبدیلہ ولند تجد لسنت اللہ تحویلا یہ اللہ کا قانون رہا ہے طرز عمل رہا ہے اللہ کا تعامل رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو پہلے ہو گزرے ہیں اور تم نہیں دیکھو گے کہ اللہ کے سنت میں اللہ کے قانون میں اللہ کے طرز عمل میں اللہ کے تعامل میں کوئی فرق واقع ہو نہ تبدیلی نہ تحویل اسی طرح فرمایا سنتر سلح قبل قبر رس ولن سنت نہ تحویلا یہ اللہ کی سنت اللہ کا قانون اللہ کا تریت عمل اللہ کا طرز عمل ہے ان سب کے بارے میں جو نبیوں اور رسولوں میں آپ سے قبل گزر چکے ہیں اور آپ اللہ کی سنت میں کہیں کوئی تبدیلی نہیں پائیں تو یہ اللہ کی سنت ہے تو رسول کی سنت اور اللہ کی سنت اسی طریقے سے حدیث سورہ نصاب نے فرمایا وہ مند اسد و من اللہ حدیث قرآن کیا ہے یہ حدیث اللہ ہے اللہ کی بات ہے اور تم نہیں پاؤ گے اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا اپنی حدیث میں اللہ کی حدیث سے بڑھ کر سچی اور کون سی حدیث ہو سکتی ہے اسی طرح فرمایا گیا فب یہ حدیث بَعْدَهُ نور اس حدیث کے بعد یعنی حدیث اللہ قرآن مجید کے بعد اگر یہ اس پر ہی ماننے لا تو پھر اور کس پر ہی مان کہ گے کیا قرآن سے آگے بھی کوئی بات آنے والی ہے یہ تو ویسے بھی آخری کتاب ہے اور واقعہ یہ ہے کہ حرف آخر ہے اسی طرح حدیث کے لیے حضور کے لیے لفظ آیا نبیو الہباد حدیث ایک واقعے کا ذکر کرتے ہوئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج میں سے باس کے پاس اپنی ایک حدیث اپنی ایک بات بطور راز رکھے تو سنت کا لفظ بھی سنت اللہ سنت رسول حدیث اللہ حدیث الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اب چلیے حدیث کسے کہتے ہیں دو موٹے الفاظ یاد کر لیجئے حدیث دو طرح کی چیزوں پر مشتمل ہے ایک اخبار کہلاتے ہیں خبر کی جمع اخبار ایک آثار کہلاتے ہیں اصل کی جمع آثار خبر کسے کہتے ہیں حضور کا کوئی قول ہو کوئی فیل ہو یا تقریر ہو اب یہ تقریر کو آپ نہیں سمجھتے تقریر تو آپ سمجھتے جو میں کر رہا ہوں یہ تقریر ہے یہ تو ہے تقریر اصل میں تقریر یہاں اس کے معنی کیا ہیں کہ کوئی کام حضور کے سامنے کیا گیا اور آپ نے روکا نہیں برقرار رکھا تو اسے ایک سند حاصل ہو گئی جب حضور کے سامنے کام کیا آپ نے دیکھا اور آپ نے منع نہیں کیا روکا نہیں جائز ہے تو یہ گویا کہ ایک سند ہو گئی کہ حضور کی طرف سے ایک ترقی اس کو منظوری جو ہے امپلائڈ حضور کی طرف سے ریکگنیشن حاصل ہو تو حضور کے اقوال حضور کے افعال حضور کی تقریر یہ کہلاتے اخبار خبر کی جمع اخبار اور آسار ہے کسی صحابی کا قول یا صحابی کا عمل یا صحابی کی تقریر اس لیے کہ یہی گمان غالب ہے کہ صحابی جو بات کہہ رہا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا صحابی جو عمل کر رہا ہے وہ اپنی وجہ سے نہیں کر رہا صحابی کا قول بھی صحابی کا عمل بھی اور صحابی کی تقریر بھی جیسے رسول کا قول رسول کا عمل رسول کی تقریر یہ اخبار ہے صحابی کا قول صحابی کا عمل صحابی کی تقریر یہ آثار اور ان دونوں کو جمع کر کے حدیث کہتے ہیں. حدیث کے اندر اخبار بھی ہے اور آثار بھی اب آئی حدیث جو رسول کی ہے اس میں یہ جان لیجئے کہ اس کے دو حصے ہوتے ہیں ایک متن حضور نے کیا فرمایا ایک ہے سند حضور سے کس, سے, کس سے کس نے سنا اس سے کس نے سنا اس سے کس نے سنا اس سے کس نے سنا یہ روایت کہلاتی اور یہ لنکس یہ کڑیاں جو ہیں یہ راوی کہلاتی اب اگر حضرت امام بخاری کوئی حدیث اپنی کتاب میں لا رہے ہیں تو اپنی شخصیت سے لے کر حضور تک کے درمیان کے تمام لنکس دینے پڑیں گے تب وہ بات جو ہے وہ حدیث ایک مستند درجے کی حدیث سمجھی جائے گی یہ ہے روایت کڑیاں حضور سے صحابی نے صحابی سے تابئی نے تابئی سے تب نے بعض اوقات صحابی صحابی سے روایت کرتے کسی ایک موقع پر ایک صحابی موجود تھے دوسرے نہیں تھے تو انہوں نے وہ بات سنی ہے اب انہوں نے دوسروں کو بتائی تو وہ ان صحابی کے حوالے سے بات کریں گے لیکن یہ کرنی ہے جو ہے یہ ہونی چاہیے حضور کی شخصیت مبارکہ سے لے کر محدث تک پھر محدث سے ہمارے ہاں علماء کے اندر سنعت چلتی ہے جو لوگ بھی دینی علوم سے فارغ و تحصیل ہوتے ہیں ان کی بھی سند ہے بخاری سے لے کر بھی نیچے تک بات آئے گی کہ جو محدث آج بیٹھا وہ حدیث بیان کر رہا ہے اگر وہ واقعی محدث ہے تو امام بخاری سے اپنے تک بھی اس کے پاس سلسلہ ہونا چاہیے آپ اندازہ کیجئے کہ اس حدیث کے لیے کتنی محنتیں کی گئی ہیں اور کس قدر کوششیں ہوئی ہیں اور یہ سند کی چھان بین کے لیے میں نے آپ عرض کیا تھا تاریخ انسانی میں سند میں دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ فلا شخص جو بیچ میں آ گیا ہے اس کے بارے میں کوئی ایسی رپورٹ تو نہیں ہے کہ وہ جھوٹا تھا کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ اسے کچھ یادداشت اس کی کمزور ہو گئی تھی کچھ سوئے حفظ کا کوئی عرصہ تھا کہ بات یاد نہ رہتی تھی تو چھان بین تمام راویوں کی اس کا نام ہے اسماؤ الرجال لوگوں کے نام راویوں کے تمام نام اور ان کے سیرت و کردار کے بارے میں سند جیسا کہ میں نے عرض کیا تاریخ انسانی میں یہ معاملہ کبھی ہوا ہی نہیں واحد ایک شخصیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کے حدیث کو پرکھنے کے لیے تمام راویوں کے حالات بات تو حدیث جمع ہے نتن اور, سند اور سند اور سند کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ حضور سے لے کر محدثین تک بات آتی ہے اب سند کے اعتبار سے حدیث کی بہت سی قسمیں ہیں مثلاً یہ کہ مستد اور متصل وہ حدیث کہلائے گی جس کی ساری کڑے جو ہیں حضور سے لے کر محدث تک یہ انٹیکٹ ہے متصل کہیں کوئی وقفہ نہیں آتا بیچ میں مرفو وہ حدیث کہلاتی ہے جو بہا حضور کیسے روایت کی جا رہی ہو بات اس کے مقابلے میں مرسل ایک تابعی کوئی بات کر رہے ہیں اور حضور سے وہ رواد کر رہے ہیں اور یہ نہیں بتا رہے کہ حضور کے اور ان کے درمیان کس صحابی نے انہیں بتایا ہے اسے مرسل کہ اب یہ درجات ہیں مرسل کا درجہ وہ نہیں ہوگا جو مرفو کا ہے اسی طریقے سے موقوف کہلاتی ہیں منقطع کہلاتی ہیں مقتو کہلاتی ہیں حدیثیں جو صرف تابعی پر آ ختم ہو گئی وہ اس سے آگے کی بات نہیں کر رہا تابعی کی بات ہے تو اس حوالے سے بہت سی قسمیں ہیں ایک متواتر حدیث ہوتی ہے جس کے کہ ہر لیول پر بہت سے ناوی موجود ہو حضور سے کئی صحابہ نے سنا ہو, پھر ان سے, ہر صحابی سے کئی تابعی نے سنا ہو, پھر ہر تابعی سے کئی جو ہے تابعی نے سنا ہو. تو ہر جو لیول ہے روایت کا اس پر متعدد جو ہے کثیر جو ہے راوی موجود ہوں تو ایسی حدیث کو متواطر کہا جاتا ہے اس کا یہ بہت اونچا درجہ حادیث کے اندر اسی طریقے سے مشہور حدیث اسے کہتے ہیں کہا راویوں کی ہر سطح پر کم از کم تین راوی وہ تین سے بھی زیادہ ہیں تب تو ہو گئے لیکن اگر یہ کہ کم سے کم تین ہر لیول پر موجود ہے تو وہ مشہور کہلائے لیکن اگر کوئی ایک راوی ہے چل رہا ہے تو پھر اس کو غریب بھی کہیں گے خبر واحد بھی کہیں گے اسی طرح حدیث صحیح حدیث حسن حسن لِ ہی حسن ل یہ مختلف جو ہیں احادیث کے سرد کے اعتبار سے مختلف درجے ہیں مختلف قسمیں ہیں البتہ اس کے بعد پھر آتا ہے حدیث ضعیف کمزور حدیث کمزور حدیث کسے کہتے ہیں جس میں کسی ایک راوی کے بارے میں شک ہو کہ یا تو اس کا کردار جو ہے وہ معیاری نہیں تھا اس کے اخلاق اس کی سیرت اس کے معاملات درست نہیں تھے ایک راوی ہے بیچ میں ایسا تو ذوق پیدا ہو گیا کمزوری پیدا ہو گئی اس روایت کے اندر اس لنک کے اندر ایک کڑی جو ہے گویا کی کمزور ہے اور یا یہ ہے کہ اس کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ اس سے سوئے حافظہ میموری جو ہے وہ اس کی کمزور اور اس کے اندر خرابی ہو تو اس کے بھی شک پڑ جائے گا تو اگر کسی ایک کڑی میں بھی ان دو میں سے کوئی ایک مشق پایا جاتا ہو تو وہ حدیث کرائے گی اس سے پھر سب سے نیچے درجہ جو آتا ہے وہ آتا ہے موضوع کا جس کے بارے میں محدثین نے تحقیق کر کے چھان کر کے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ تو گھڑی ہوئی حدیث, ہے حدیث ہے اس کی حضور کی طرف نسبت صحیح نہیں ہے یہ پھر اپنی جگہ پر ان موضوعات کو بھی جمع کر لیا گیا جتنی حدیثیں وضع کی گئی ہیں کتاب الموضوعات تو موضوع حدیثوں کو بھی جمع کر لیا گیا اس درجے معاملہ کیا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و اقبال رفال و تقریر کے سمن میں البتہ اس میں ایک بات میں اس کروں گا کہ عام طور پر کسی حدیث کے ساتھ لکھ دیا جائے تو آج ہمارا خیال یہ یہ ہوتا ہے ہے کہ اس کو چھوڑو نہیں یہ نہیں حدیث ضعیف جو ہے وہ زعیف روایت میں کسی ایک کڑی کے اندر بھی اگر کوئی ضوف آ تو زعیف کہلائے گی لیکن ضعیف حدیث کے اندر بہت سی اعلیٰ حدیثیں موجود حکمت کے موتی موجود علم اور حکمت کے قیمتی موتی موجود اس کی وجہ کیا ہے دیکھیے ایک ہے سچ کا سچ ہونا ایک ہے سچ کا سچ ثابت ہو جانا کتنے سچ ہوتے ہیں جو اپنی جگہ سچ ہیں ان کو ثابت آپ نہیں کر سکتے آپ نے وہ کلاس سے سنا ہوگا کہ خالی سچ پر کوئی ایک مقدمہ بھی نہیں دیتا جا سکتا کچھ نہ کچھ جھوٹ اس میں شامل کرنا تو سچ کا ثبوت جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں جو سچ ثابت نہ ہو سکے وہ جھوٹے نہیں, یہ نہیں ہے. سچ ثابت نہیں ہو سکا یہ اپنی جگہ بات ہوئی لیکن پھر کیا اس کو ہم کہیں گے جھوٹے یہ نہیں تو حدیث موضوع جو ہے وہ حدیث حدیث ضعیف جو ہے وہ کمزور تو ہے موضوع نہیں ہے وہ مطلوب نہیں ہوگی وہ چھوڑی نہیں جائے گی ہاں اس سے کوئی حکم شریک نہیں نکلے گا شریعت کا حکم کسی شے کی حلت حرمت فرضیت وغیرہ یہ حدیث ضعیث سے نہیں ہوگا شریعت کے احکام جو ہیں وہ اس سے بالا تر جو میں نے آپ کے سامنے طبقات رکھے حدیث کے پھر انہی سے جو ہے شریعت کے احکام کا استعمال ہوگا ضعیف حدیث سے شریعت کا کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا حکمت کے موتی بڑے بڑے علم کے حکمت کے وہ آپ کو ضعیف حدیثوں میں ملے گا اور یہ تقریباً اجماع ہے امت کا کہ ضعیف احادیث جو ہیں وہ فضائی کے ذمن میں قابل قبول ہے جس میں کسی عمل کی فضیلت بیان ہو رہی ہے اس کے ذمن میں جو ضعیف احادیث سے وہ قابل قبول ہے ان کو اختیار کیا جا سکتا ہے ہمارے بہت سے بڑے بڑے مصنفین عیمہ نے ضعیف احادیث کو اپنی کتابوں میں شامل کیا ہے وہ ثابت تو نہیں ہو سکیں اور صنعت کے اعتبار سے ثابت نہیں ہو سکی کہیں ایک جگہ بھی کوئی اگر رکھدہ پڑ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ رضائف ہو گئی لیکن پھر میں دہرا رہا ہوں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جھوٹی ہے یا گھڑی ہوئی ہے اس کے لیے لفظ موضوع موضوع کا حدیث موضوع وہ گھڑی ہوئی جس کو کہ محدثین نے سوچ سمجھ کر جو ہے وہ موضوع قرار دیا اب ایک خاص لفظ کی طرف میں آ رہا ہوں عربائین ہمیں عربائن نوبی کا مطالعہ کرنا ہے حضور کی ایک حدیث ہے جو اگر چل ہے جس کے ضعیف ہونے پر سب کا اجماع ہے حالانکہ نوٹ کیجئے اس حدیث کے راویوں میں صحابہ کے نام آتے حضرت علی حضرت عبداللہ ابن مسعود حضرت معاذ ابن جبل حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت ابو الدردا حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت ارس ابن مالک حضرت ابو حریرہ حضرت ابو سعید خری رضی اللہ تعالیٰ مجمعین اتنے صحابہ سے شروع ہوئی لیکن آگے لنک ٹوٹ رہے ہیں کہیں تابے کے لیول پر بات نہیں بن رہی کہیں تب تابعی کے لیول پر بات نہیں بن رہی کہیں کوئی راوی آگیا ہے بیچ میں کہ جو قابل اعتبار نہیں ہے جس کی سیرت و کردار یا جس کے بارے میں شک ہے کہ اس کا حافظہ ٹھیک نہیں رہا تھا تو یہ کہیں آگیا گیا رکھنا پڑ گیا لہٰذا وہ ضعیف تو رہے گی لیکن اتنے صحابہ سے روایت ہوئی ہے تو اس کے اوپر پھر بہت توجہ دی ہے علماء پچاس سے زیادہ کتابیں ابو حدیث کیا ہے وہ میں پہلے آپ کو سنا دوں حدیث کا متن مطلب بتا رہا ہوں میں آپ کو من حفظ علاس ومر ہاپ باسا حدیث کا ایک مجموعہ ہے کنز العمال اس میں ضعیف حادیث بھی ہے صحیح احادیث بھی ہے اس میں یہ حدیث موجود ہے اور جیسا کہ میں نے کہا صحابہ میں سے اتنے صحابہ کے نام میں نے آپ کو لے دیے سب کے سب وہ صحابہ میں سے بہت چوٹی کے صحابہ میں سے. لیکن یہ ہے کہ وہ اس کی روایت جیسا کہ میں نے اس سارا دار وزار روایت پر ہے اسی کے اوپر معاملہ جو ہے حدیث کا مقام و مرتبہ متعین ہوگا ترجمہ کیا ہے جس شخص نے بھی میری امت کے لیے یا میری امت کی حفاظت کے لیے اس کے دین و شریعت کی حفاظت کے لیے میری چالیس حدیثیں حفظ کی دین کے معاملے میں چالیس حدیثیں حفظ کی اللہ تعالیٰ اسے اٹھائے گا قیامت کے دن من زمرت الفقہ فکہ میں والعلماء اور علماء جس شخص نے بھی میری امت کے دینی معاملات سے متعلق میری چا... میری چالیس حدیثوں کو حفظ کر لیا اب میں لفظ حفظ کیوں کا تم بول رہا ہوں یاد کرنا میں نہیں کہہ رہا اس کو اس کی وجہ ہے حفظ کر لیا اس سے اللہ تعالی قیامت کے دن اٹھائے گا فکہ کے گروہ میں اور علماء کے گروہ میں ایک روایت میں آیا ہے باش فقی عالم اللہ اسے اٹھائے گا اس حیثیت میں کہ وہ فقی اور عالم شمار ہو حضرت ابو دردا کی روایت میں ہے وہ کنت لہو یوم قیامت شافین حضور فرما رہے ہیں اس شخص کے لیے میں قیامت کے دن سفارش کرنے والا بھی ہوں گا اور شفاعت کرنے والا بھی ہوں گا اور گواہی دینے والا بھی ہوں گا اس کے حق میں حضرت ابن مسعود کی روایت میں ہے اس سے کہا جائے گا قیلا لہو ادخل مین ابابل جنت شیتا تم جنت کے جن دروازوں میں سے جس دروازے میں چاہو داخل ہو جا اور فی روایت ابن عمر حضرت عبداللہ ابن عمر رسی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں کوتحبہ فیض عمرت و خوش رفیظ عمرتا اس شخص کا نام لکھ لیا جائے گا علماء کی فہرست میں اور وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا میدان حشر میں لایا جائے گا شہداء کے ساتھ یہ میں نے حدیث کا آپ کو وطن جو ہے ایک تو بہت جو مشہور وطن ہے پہلے وہ سنایا ہے اور پھر مختلف راوی صحابہ کی طرف سے جو روایت ہو کر آئی ہے تو اس میں تھوڑا تھوڑا جو فرق آیا ہے وہ میں نے سنا دیا اب یہاں نوٹ کیجئے کہ میں نے حفظ کے لفظ کو اس حدیث کے ترجمے میں کیوں برقرار رکھا دیکھیے حفظ کا ایک عجیب تصور تو ہمارے ہاں ہے قرآن کا حافظ ہے مفہوم جانتا ہی نہیں یہ کیسا حافظ ہے تو نام کہا ہے صحابہ کے میں اگر کوئی صرف حفظ کرتا تھا تب بھی چونکہ عربی اپنی زبان تھی مفہوم جانتا تھا تو قرآن مجید کے متن کو اور اس کے مفہوم کو دونوں کو یاد کرنا ذہن میں رکھنا بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر علیب القرآن کے اندر ایک روایت ہے کہ صحابہ کرام میں سے جن حضرات کا خاص شکف قرآن سے تھا جیسے حضرت عثمان ابن عفان حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دس آیتیں پڑھ لیتے تھے تو جب تک اس کے علم اور عمل دونوں کو حاصل نہیں کر لیتے تھے آگے نہیں بڑھتے نوٹ کیا علم اور عمل الفاظ ہی نہیں علم بھی یعنی تین چیزیں اب جمع کیجیے الفاظ ان کے حافظے میں محفوظ ہو جائیں علم ان کے ذہن میں آ جائے اور عمل ان کی سیرت کا حصہ بن جائے تین شرطیں پوری ہوں گی تو وہ حافظ کے گا اعتبار سے اس حفظ کے لسل کو یہاں اپلائی کی نہیں. جس شخص نے عبور دینیا سے متعلق میری چالیس حدیثیں حفظ کی میں نے اسی لیے تو برقرار رکھا یعنی اس کے الفاظ بھی یاد کر لیے وہ اس کے حافظے میں آ گئے اس کا علم بھی سمجھ لیا وہ اس کے ذہن میں آ گیا اس پر عمل بھی کیا وہ اس کی سیرت و کردار کا جسمن اس لیے کہ اسی معنی میں حضرت عائشہ صدیقہ کا رضی اللہ تعالی علیہ سے جب سوال کیا گیا کچھ تابی حضرات جمع ہوئے اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیسی حسرت ہوگی تابین کہ جیسے کہ قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمند دو چار ہاتھ جب کے نبے بام رہ گیا اگر ہم بھی چند سال پہلے دنیا میں آ جاتے تو حضور کے صحبت سے مستفید ہوتے تو جتنا معاملہ قریب کا وہ حسرت اتنی زیادہ ہوتی ہے ہمارا تو فصل چودہ سو برس کا ہے تو اس طرح کا کوئی تصبوری دن میں نہیں آ سکتا لیکن جن کا فصل اتنا ہی تھا تو ان کی تو صورت وہی ہوگی کہ قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمند دو چار ہاتھ جب کے دبے بام رہ گئے تو اگر ہم ذرا پہلے آ گئے ہوتے تو ہم حضور کے صحبت سے اور آپ کے دیدار سے ہم مشرف ہوتے ہیں. تو حضرت عائشہ ام المومن رسی اللہ تعالی عنہا کے پاس تابے آئے کہ ہمیں حضور کی سیرت سنائیے اب عجیب بات دیکھیے حضرت عائشہ نے پلٹ کر سوال کیا اللہ سن تکر کیا تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے انہوں نے ارض کیا ام امنین قرآن تو ہم پڑھتے ہیں ہم نے تو سیرت کی بات حضرت نے حضرت عائشہ سے اور یہ جان لیجئے ان کا شمار بھی صحابہ میں ہے چوٹی کے فکا میں حضرت عائشہ نے جواب دیا کہا نا خلق قرآن حضور کی سیرت قرآن ہی تو تھی یعنی قرآن مطلوح ہے تلاوت کیا جاتا ہے الفاظ اور حروف کی شکل میں تمہارے سامنے وہ قرآن مجسم تھے قرآن ان کی رگوں رگو پہ میں سرائط کر گیا تھا قرآن ان کی پوری شخصیت اس کا جزو لازم بن گیا تھا تو کھانا خلو قرآن اور ویسے بھی آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر جب آپ پڑھیں گے تو بہت سی صورتیں جو ہے وہ تو معلوم ہوتا ہے سیرت کے ابواب افوا سر فال پڑھیے یہ غزوہ بدر کا بیان ہے شروع شروع سے آخر تک یہ ایک باب ہے سیرت النبی کا آل عمران کا بڑا حصہ جو ہے وہ غزۂ عہد پر پشتمل ملے اس طریقے سے اسی طریقے سے سورۂ توبہ کا بڑا حصہ جو ہے غزوہ تبوک سے متعلق اس حوالے سے بھی سیرت بنتی ہے لیکن یہ کہ وہاں اس مفہوم جو ہے بہت مختلف ہے کہ قرآن کی جملہ تعلیمات اس کو مجسم شکل میں دیکھنا ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تم قرآن پڑھو اسی کے آئینے میں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نظر آ اب یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا اس پر اجماع ہے کہ یہ ضعیف ہے لیکن اس کے ساتھ اشتغال جسے کہتے ہیں اس کے ساتھ دلچسپی اس کے ساتھ معاملہ اس کا پڑھنا پڑھانا پچاس سے زیادہ ائمہ دین اور علماء نے ان کا مجموعہ چالیس چالیس حدیثوں کے اپنے مرتب کیے لہذا یہ کیٹیگری بن گئی الاربعون چالیس حدی سے فلاں کی چالیس حدی سے فلاں کی چالیس حدی سے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ وغیرہ بارے. اس سے پہلے بھی ہمارے بڑے نہ ملو کتنے لوگوں نے اربعن مرتب کی اور بہت سے لوگوں نے پھر صرف مرتب ہی نہیں کی ہے ان کے شروع نہیں کی شروع لکھی ہے اب اس میں نوٹ کیجیے کہ یہ جو کتاب ہم پڑھیں گے اس کے مرتب کرنے والے امام نبوی ایک قصبہ تھا دمشق کے قریب ان کا پورا نام ہے امام یحییٰ بن شرف الدین نووی یادینس ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور چھ سو چھتر ہجری میں فوت ہو گئے یعنی میں نے جب حساب لگایا تو کل پینتالیس برس ان کی عمر ہوئی لیکن وہ حدیث کے بہت بڑے فاضل یہ تو ایک مختصر مجموعہ ہے جو ہم پڑھیں گے لیکن یہ ہے کہ اس کا ان کی ایک بڑی کتاب ہے ریاض الصالحین وہ بہت مقبول ہے بہت مقبول ہے بہت مقبول ہے اور تمام اربعون جو مرتب کیے گئے ان میں سب سے زیادہ مقبول اور مشہور یہ امام نبوی کی اربعون اصل میں اربائین نہیں لفظ اربعون ہے النوویہ لیکن اردو میں ہم فارسی ترکیب سے آپ بھی جب دیکھیں کہ کتاب چھپ پر آپ کے سامنے آئے ارب عائن نہ تو یہ فارسی ترکیب کے اعتبار سے اس میں زیر لگا ہوا آپ پائیں گے تو وہ اثر میں عام فہم کرنے کے لیے ہمارے اردو دان لوگوں کے لیے تو یہ جو ہے یوں سمجھئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً چھ سو برس بعد ان کی پیدائش ہے چھ سو اکتیس ہجری جبکہ حضور کا انتقال ہے سن گیارہ ہجری تو 620 سو بیس برس کا فصل ہے اور چھ سو میں ان کا انتقال ہے ان کی کتاب ہے عرب جو انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے اب جو چند منٹ ہمارے پاس باقی ہیں میں اس میں آپ کے سامنے عرض کر دوں اس وقت دنیا میں دو فتنے بہت عظیم ہیں اور بدقسمتی سے دونوں کو بڑا فروغ حاصل اور دونوں کے تعلق آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے ہے ایک ہے ختم میں نبوت کی دوہر توڑنے والا ختم نہیں نبوت کا دعویٰ یہ ہمارے اس دور میں کچھ عرصے پہلے ایران میں ایک شخص بہا اللہ اٹھا اور بہائی آج بھی دنیا میں موجود ہے اور مسلمان ممالک میں موجود ہیں اور ان کے جو ہیں وہ اپنے دفاتر ہوتے ہیں ان کے جو ہیں لائبریز ہوتی ہیں ان کے ریڈنگ رومز ہوتے ہیں اور ویسٹ میں تو بہت بہاؤ بہا, بہا یہاں تو آپ زیادہ واقف ہیں لیکن اس کے بعد جو بہت بڑا فتنہ اس وقت ہے جسے مسلسل فروغ حاصل ہو رہا ہے ابھی اور اسے وہ اپنی صداقت کے دریل کے طور پر استعمال کر رہے ہیں کیونکہ پوری مغربی دنیا ان کے پشت پر ہے وہ ہے قادیانیت کا فتنہ پوری مغربی دنیا آج آپ کو معلوم ہے پورا مغرب لفظ جہاد سے کانپتا ہے جہاد کو گالی بنا دیا جہاد یہ گویا کہ ان کے نزدیک کسی کو کنڈم کرنا ہو تو جہادسٹ ہے یہ تو یہ جہاد اس جہاد یعنی خطال کی نفی کی تھی غلام احمد قادیانی نے اسی لیے انگریزوں کا چہیتا بنا تھا اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ہندوستان میں انگریز آ تو گیا تھا لیکن اس نے یہ نوٹ کر لیا تھا کہ مسلمانوں کے اندر تو جراثیم موجود ہے بغاوت کے مسلمانوں نے دل سے ہمیں تسلیم نہیں کیا اس کی وجوہات تھی ایک بات تو یہ تھی کہ مسلمانوں سے تو تم نے حکومت چھینی ہندو تو پہلے مسلمان کا غلام تھا اب تمہارا ہو گیا تو ہندو کے لیے تو معاملہ چینج آف ماسٹرز کا تھا آقا بدل گئے یہ تو نہیں کہ وہ حاکم سے محکوم بنایا گیا جبکہ مسلمان حاکم سے محکوم بنائے گئے تو ان کے اندر تو لازمن ایک بدلہ لینے کا جذبہ انتقام کا جذبہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کا جذبہ جو ہے وہ موجود تھا چنانچہ یہی وجہ ہے کہ حضرت سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک چلی اگرچہ بہرحال مشیت تیز تھی اور کچھ ان کی بھی اشتہادی غلطی سے وہ ناکام ہو گئے دنیاوی اعتماد سے بالا کوٹ میں شہید ہو گئے لیکن یہ ہے کہ اس نے ایک سور پھوم دیا تھا مسلمانوں کے جہاد کا ان کے بعد بھی طویل عرصے تک اس علاقے کے اندر انگریزوں کے خلاف جو ہے وہ جہاد جاری رہا ہے مسلسل جاری رہا ہے اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کتنے ہی علمات ہیں جو پھانسی چڑھائے گئے ہیں جن کو جو ہے کالا پانی بھیجا گیا ہے کہ علماء ہیں اس کو جو ہے دار الحرف قرار دے دیا اور دارالحرب کے اندر رہتے ہوئے مسلمان کے لیے فرض ہوتا ہے کہ وہ اس دار الحرب کو جو دارالست بنانے کی جد جہد کرے یہی وجہ ہے کہ بیسویں صدی کے آغاز تک بھی ہمیں سراغ ملتا ہے وہ ریشمی روبال کی تحریک میرے نزدیک جو چودہ صدی ہجری کے جو مجدد تھے حضرت شیخ ال رحمت اللہ علیہ مالٹا ان کی ریشمی روبال تحریک جو تھی وہ یہی تھی ایک تدبیر تھی بہران وہ نہیں چلی ناکام ہوگا یہ دوسری بات ہے تدبیر یہ تھی کہ ادھر ترکوں سے کہا جائے اس وقت تک ابھی خلافت عثمانیت باقی تھی یہ تو انیس میں ختم ہوئی اور یہ میں بات کر رہا ہوں انیس سو پندرہ کی کہ وہاں کسی کو بھیجا جائے کہ ادھر سے ترک جو ہے وہ افواج آئیں اور ادھر افغانستان بھیجا جائے کسی کو وہاں سے افغانستان سے مسلمان حملہ کریں اور ادھر اندر سے ہم بغاوت کریں تو کو یہاں سے اٹھا کر پھینک دیں لیکن بات کیوں تھی پھر میں کہوں گا مشیت اس ٹی قریب معاملہ ہوتا ہے حضرت شیخ خود گئے تھے ترکی سے مدد لینے کے لیے پہلے وہاں حجاز گئے اس لیے کہ حجاز میں ابھی مدینہ منورہ میں ترک گورنر موجود تھا ابھی جو ہے وہ شریف حسین جو تھا جس نے بغاوت کی تھی ترکوں کے خلاف مکے پر تو اس کا قبضہ تھا مدینہ پر نہیں تھا تو وہاں گورنر جو ہے ترکی کے خلافت عثمانیہ کے موجود تھے ان سے ملاقات کی اور آگے جانے کا فیصلہ بھی تھا لیکن اسی اسنا میں مخبری ہو گئی اور شریف حسین والی مکہ نے جس کی یہ نسل ابھی تک چل رہی ہے یہ جو اردون کا بادشاہ بیٹھا ہوا یہ اسی کا پڑ پوتا سمجھ لیجئے یا پڑ پوتا یا سگڑ پوتا یہ وہ نسل ہے ہاشمی ہاشمائٹ اس نے حضرت شیخ ال کو گرفتار کر کے اور چاندی کی تشتری میں رکھ کر انگریز کو پیش کر دیا یہ آپ کا باغی یہاں پر آ کر اور آپ کے خلاف سازشیں کر رہا ہے اور دیکھیے انگریز انہیں کہاں لے گیا مالٹا میڈیٹرین سی کا ایک جزیرہ بہرا روم کا آخر ہندوستان میں بھی تو واپس لا سکتا تھا ہندوستان کی کسی جیل میں نہیں اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو تو وہاں رکھا ہے وہاں. چار سال وہاں پر وہ اور ٹی وی جو ہے وہ اپنی آخری حد کو پہنچیے تو چھوڑا ہے کہ ہماری اگر قید کے اندر یہ انتقال ہو گیا ان کا تو پھر طوفان اٹھ جائے تو ایک فتنا تو یہ ہے جو ختم نبوت کا چونکہ اس کتال کے خلاف فتویٰ لیا تھا دین کے لیے حرام ہے اب دوستوں کتال کتال فیس ابھی اللہ ختم ہو ہے لہٰذا انگریزوں نے ان کا چہیتا بنا ان کے فتنے آج بھی پورا ویسٹ جو ہے یورپ میں امریکہ میں انگلینڈ میں انگلینڈ میں آج ان کا مرکز ہے اور ان کے خطبے جو ہے اس کے امام جو کہلاتا ہے خلیفہ وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ سیٹلائٹ کے اوپر جو ہے وہ نشل ہوتا ہے دوسرا فتنہ جو ہے جو اپنی تاثیر کے اعتبار سے اس پہلو سے اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ وہ زیادہ پھیل رہا ہے اور اس کا ادراک اور احساس نہیں ہے ختم نبوت کا معاملہ تو ایسا ہے جو اتنا واضح ہے کسی کا نبوت کا دعویٰ کرنا اتنا واضح ہے کہ ہر مسلمان سمجھ لے گا کہ واقعی وہ تو دائرۂ اسلام سے خارج ہوگے اور جو اسے مانے وہ دائرۂ اسلام سے خارج جناچہ یہ فیصلہ جو ہے ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے سرکاری سطح پر حکومت کی سطح پر ریاست کی سطح پر پارلیمنٹ نے طے کیا قادیانی خواہ وہ ربوائی ہے اصل قادیانی خواہ وہ لاہوری ہے جو لاہوری احمدی اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ دونوں دائرے اسلام سے خارج ہو لیکن یہ دوسرا فتنہ وہ ہے کہ جو اندر ہی اندر جیسے دیمک جو ہے لکڑی کو کھا جاتی ہے ان کا فتح فتنہ ہے انکار حدیث کا فتنہ قرآن مانیں گے قرآن کو سمجھیں گے حدیث ہاں ٹھیک ہے حدیث اپنی جگہ ہے اس میں اخلاقی تعلیمات جو ہیں ان کو ہم سر سے سینے سے لگائیں گے لیکن محتاط جو ہے حضور کی ذات صرف اپنے زمانے کے لیے تھی بات کے لیے نہیں میں نے جو آیا آپ کو آیات سنائی تھی وہ لتی اللہ رسول اے نبی کہہ دیجئے احتاط کرو اللہ کی احتاط کرو رسول کی صلی اللہ علیہ فی اللہ پھر اے نبی اگر یہ پیٹھ موڑ لے فعن نما محملہ محمل تم تو ان سے کہہ دیجئے انہیں یہ بات بتا دیجئے کہ جو ذمہ داری ہم نے ڈالی اپنے رسول پر وہ اسی کے مصول ہوں گے جو ذمہ داری تم پر پڑی ہے اس کے مصول تم ہو گے فائن تو اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تبھی تم ہدایت پر ہوگے دوسرا صورت تغابل کی آج میں نے آپ کو سنائی تھی واطی اللہ واطی رسول فعین طور تم فعن نما اللہ رسول براک البین اطاط کرو اللہ کی اطاط کرو رسول کی صلی اللہ علیہ فن اگر تم نے پیٹھ بوڑ لی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی آگے تم مسئول ہو کہ تم تک جو پہنچا دیا گیا تھا پیغام تم نے اسے قبول کیوں نہیں کیا یہ جو کے رسول ہے یہ دائمی ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف حضور اس کے لیے الفاظ استعمال کر دیتے ہیں وہ مرکز ملت اپنے دور میں اپنے زمانے میں مرکز ملت تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لہذا امیر جماعت کی حیثیت سے امیر ملت کی حیثیت سے ان کا حکم مانا جانا ضروری تھا لیکن آئندہ تو جو بھی امیر ہوگا جو بھی مرکز ملت ہوگا جو بھی حکومت بنے گی جو بھی مسلمانوں میں حاکم ہاں ہوگا ان کی اطاعت فرض ہے اور یہ فتنہ اس تیزی سے پھیلا ہے اس تیزی سے پھیلا ہے اس لیے کہ شریعت کی بہت سی پابندیاں ان لوگوں نے اسی حوالے سے حدیث کو اٹھا کر پھینک دیا پردہ کوئی شے نہیں ہے وہ خاص شے نہیں ہے پردہ جو ہے یہ تو ایک خاص دور کا کلچر تھا بس اب قرآن مجید کی آیات کی جو ہے وہ غلط تعبیلیں کر رہے ہیں ترجمہ غلط کر رہے ہیں اب عام آدمی جو ہے عام جدید تعلیم یافتہ آدمی جو ہے اسے کہاں عربی کا پتا ہے وہ اسے کہاں پتا چلتا ہے کہ یہ جو آیت کا ترجمہ کیا جا رہا ہے یہ غلط کیا جا رہا ہے ٹیڑھا کیا جا رہا ہے یہی آیات کے ترجمے میں تحریف قادیانیوں نے کی ہے ان کا ایک عام مبلغ اور ان کے زیر اثر کو شخص آئے آپ سے بات کرے آپ حق کا بکا رہ جائیں گے وہ آیتوں پر آیتیں پیش کرے گا لیکن ترجمے اس کے غلط کر رہے ہیں آخر وہی آیتیں ہیں جو چودہ برس تھے مسلمان جو ہیں صحابہ سے لے کر اور ہمارے دور تک علماء پڑھتے آئے ہیں ان کا ترجمہ انہوں نے کیا تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ وہ تعویلیں غلط کرتے ہیں اور ایسی ایسی طویلیں کہ ذرا سے بھی عقل اگر ہو لے وہ ہوتا کیا ہے انسان کی مچ ماری جاتی ہے کسی خاص معاملے میں آپ کسی شخص متاثر ہو گئے اب اس کی ہر بات آپ قبول کرتے جائیں گے اس پر جو ہے تنقیدی نگرانی ڈالیں گے یہ کمزوری ہے چنانچہ ایسی ایسی طویلیں بھی ہے کہ یہ مجید میں جو آیا ہے کہ چور مرد ہو یا عورت ہاتھ کاٹ دیے جائیں اس کا مطلب ہاتھ کاٹنا نہیں ہے تو مولویوں نے خام کا غلط بات سمجھی ہے تو بڑا وحشیانہ فیل ہے اس کا مطلب یہ ہے ہاتھ کاٹ دو جیسے کہ کبھی والدین کہتے ہیں اپنے بیٹے بیٹے تم نے تو ہمارے ہاتھ کاٹ دیے یعنی کوئی معاملہ ایسا ہے کہ تم نے ایسی بات کر دی ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی کچھ نہیں رہا کوئی چار کاری نہیں تو گویا کہ تم نے ہمارے کا ہاتھ کاٹ دیے تو ایسا معاشرہ پیدا کر دو کہ چوری کی ضرورت ہی نہ ہو بس یہ ہے ہاتھ کاٹ حالانکہ قرآن مجید اس کے بعد کہتا ہے لما من اللہ یہ جو سزا ہے اللہ کی طرف سے اور ان کے کیے کا کرتوت کا بدلہ ہے یہ بات کہی جا رہی ہے تو یہ جو ہے ایسا نظام قائم کر دینا یہ کوئی سزا ہے یہ کوئی عبرت کی بات ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن یہ کہ وہ لوگ جو پرویز غلام احمد پرویز عجیب بات یہ ہے کہ پنجاب نے یہ دو غلام احمد پیدا کیے غلام احمد قادیانی غلام احمد پرویز ایک نے مہر خط میں کو توڑا اور ایک نے حدیث کے بارے میں اور مستقل طور پر سنت رسول کو شریعت کے بنیاد ہونے کی حیثیت سے چیلنج کر دی ہے اور یہ فتنہ میں آپ سے کر رہا ہوں آج کیونکہ جیسے قادیانیوں کو پوری مغرب کی سپورٹ ہے ایسے اس فتنے کو بھی کیونکہ وہ کلیش آف سویلائزیشن میں اسلامی تہذیب کو ختم کرنے کے درپئے ہو گئے ہیں اور اسلامی تہذیب کا اور شریعت کا دار و مدار اکثر و بیشتر تو حدیث پر ہے سنت پر ہے لہذا وہ دین کی جڑ کاٹنے کے لیے یہ جو انکار حدیث کا فتنہ ہے یہ استغفاف حدیث کا فتنہ ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور رینٹ کارپوریشن کی جو سفارشات ہیں ان میں شامل تھا یہ کہ ایسے ماڈرنسٹ کہ جو اسلام کی ایسی تعبیریں کریں جو ہماری تہذیب کے ساتھ مماثل ہو جائیں تو ان کو سپورٹ کیا جائے اور انہیں خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا پر انہیں ایکسپوجر دیا جائے اور آج یہ ہو رہا ہے پاکستان میں بڑے پیمانے پر تو یہ جو ہے اس اعتبار سے آج زیادہ ضرورت ہے کہ ہم حدیث نبوی کا مطالعہ کریں تاکہ اس کی عظمت جو ہے وہ ہمارے دلوں میں جاگزی ہو جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک محبت کا اجتوا جو ہے رشتہ مضبوط ہو جائے اقول و قول ہاذہ مصطفی اللہ علیہ ولکم علیہ المطبین